رو جانب آ کے کل ہولا تھا ہے روزان پی کے ہاکے کل ہاں ڈولا تھا ہے رو جا چھٹی ہے का <laughs> love. <laughs> میں گا کے اردا جلولا باتی ہے بالوں کے منہ چھپا کے کل بات ہے روزانہ کے آنے دل کے آ کے روزار کے ہے لاہ جدی کے تھا بولا رہی ہے واپس بدھینا دینا بولا سجا رہی ہے واپس میں بدی نو حال سنا گی تب حال کو ہے कर के हो